السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهدوا الله إلى أهل الله وحده لا شريك له وأشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بيذه واستنى بسنته وسار على ناجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد عن عبد الله بن مصر ورسول الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله ان ناشراسلامی قد قصرت علیہ پال لاضاء السّہت بن من ذکر اللہ روا ترمزی فی سن و شاہ اِلمام البانی رحمۃ اللہ عليه۔ معزز ناظرین وسام سنن سن ترمزی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس حدیث کے کرنے والے عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے ماں باپ اور ان کے دو بھائی دونوں سب کے سب صحابی تھے اور پرانے اسلام لانے والوں میں سے ہیں دونوں قبلوں کی طرف انہوں نے نماز پڑھی ہے عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آخر میں وہ ملک کے شام چلے گئے تھے اور ملک کے شام میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں سن اے اسی ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی اور ان کی عمر تھی چورانوے سال کی تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ایک شخص اللہ کے سور کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم ان شرای شراعلہ قد کثرت علیہ یعنی اسلام کی جو نفلی عبادات ہیں وہ میرے اوپر بہت زیادہ ہو گئی ہیں یعنی نفلی عبادات یہاں مراد ہیں شرائع الاسلام سے فرض عبادات مراد رہی ہیں کیونکہ فرائض کا کرنا تو سب کے لئے ضروری ہے یہاں پر نوافل مراد ہیں سنن مراد ہیں تو نوافل بہت زیادہ ہو گئے ہیں لہذا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو عمل تھوڑا ہو لیکن اس پر اجر زیادہ ہو تو کیا کہا انہوں نے فخبر نبش علم اطشب بسبی یعنی مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے جس پر میں ہمیشہ کی اختیار کر لوں جس کو میں برابر کرتے رہوں کوئی ایسا عمل بتائیے کیونکہ نوافل بہت زیادہ ہو گئی سنن زیادہ ہیں لہذا مجھے ایسا عمل بتائیے جو معمولی ہو اور میں آسانی سے کر سکوں لیکن مجھے اس کے اوپر زیادہ ادر اور زیادہ سواب ملے دیکھیں صاحب رام کی طریقے سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کے بارے پوچھتے تھے جن سے انہیں آخرت کے اندر فائدہ ہو اور آخرت میں انہیں نجات ملے آج ہمارا حال کیا ہے ہم دنیا کے بارے میں سوال کرتے ہیں تجارت کے بارے میں معاملات کے بارے میں ٹھیک ہے یہ بھی ہونا چاہیے لیکن ہمیشہ یہی نہیں ہونا چاہیے انسان کو دنیا کے سے زیادہ دین کی فکر ہونی چاہیے تو دین کے بارے میں ہمارے سوالات کم ہوتے ہیں صحابہ کرام نے جتنے بھی سوالات کیے سب دین سے متعلق تھے سب دین سے اور ہمارے بین ان کو وصیتیں فرمائی تو یہ بھی آپ کی بڑی اہم وصیت تھی جو آپ نے اس صحابی کو فرمائی یہ وصیت سب کے لیے ہے اگرچہ آپ کا یہ فرمان ایک صحابی کے لیے لیکن آپ کی شریعت سب کے لیے آپ سب کے نبی ہیں لہذا آپ کا ہر عمل آپ کا ہر قول سب کے لیے ہے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا لا السان و رت من ذکر اللہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رہے ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہے ہمارے بھی ان کو وصیت فرمائی بڑی اہم ترین وصیت ہے یہ کہ انسان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر تازہ رہے ذکر بہت ہی اہم عبادت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں پرانے مقدس کے اندر باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو ذکر کرو فض قرونی ازکر کو ولا تک مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا شکر ادا کرو میری نہ نہ کرو تو اللہ رب العالمین نے بھی پرانے مجید کے اندر ہمیں باقاعدہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کا ذکر کریں کیونکہ جب سب سے زیادہ انسان اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے تو انسان اللہ تعالی کو یاد بھی کرتا ہے جس کے دل کے اندر جس چیز کی زیادہ محبت ہوتی ہے اس چیز کو انسان ہمیشہ یاد کرتا ہے تو ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت ہے نبی سے محبت ہے دین سے محبت ہے تو یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے زبن زبان سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا داء لسان کرت بن بے ضبر اللہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو اقل مند لوگ ہیں ان کی خوبیوں میں سے صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہی اصل عقلمند لوگ ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر کا فائدہ انہیں دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی انہیں فائدہ ملے گا دنیا میں اللہ کا ذکر کریں گے تو ان کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی اطمینان کے ساتھ گزرے گی ٹینشن فری ہو جائیں گے وہ اللہ بذکر اللہ تطبین القلوم اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی جو اللہ ہر برامن کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا ان فی خلق السماوات و الارض واختلاف الليل و النهار لا آیات لول الالباب اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کون عقل مند ہیں اب یہاں اللہ بیان کر رہا ہے کہ اقل مند کون ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں اور اپنے پہلو کے بل بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے استف اللہ پڑھتے رہیے سبحان اللہ اللہی سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیے الا بلّہ پڑھتے رہیے لا اللہ شریق الملک اللہ امیت اللہ شہین قدیر یہ جو اذکار ہیں مطلق اور عام جو اذکار ہیں آپ جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں آپ ان کو ہمیشہ پڑھتے رہیے آپ کا ہاتھ کام کر رہا ہے لیکن آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے تازہ رہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر تازہ ہے تو یہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی خاص وقت ہی کریں آپ اس کو ہمیشہ کر سکتے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی بیٹھنے کی حالت میں بھی اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں تو بھی وہ کیا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو یہ اقل مندوں کی خوبی اللہ رب غلام بیان فرمائی کہ اقل مند لوگ ایسا کرتے ہیں لہذا یہ اللہ کا ذکر کرنا یہ اقل مندوں کی خوبیوں میں سے ہے یہ اقل مندوں کی پہچان ہے اس طریقے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ اربامن فرماتا ہے کی میں اپنے بندے کے میں اپنے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں وہ ہی نَا اور انج مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں فی انزک عنیفی نفسی زکر تو نفسی اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں مجھے میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں یعنی yani میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ ان ذکرنی فی ملعین اور اگر وہ لوگوں کے ساتھ جلوت میں لوگوں کے ساتھ یاد کرتا ہے زکر تو میں اس کو ان لوگوں کے ساتھ یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہوتے ہیں یعنی فرشتوں کے ساتھ جو مقرر فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رہتے ہیں اللہ ابراہین ایسے لوگوں کا ذکر ان لوگوں کے ساتھ کرتا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ ابرامین آپ کو یاد کرے اللہ کے یاد کرنا تو یہ بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العامین آپ کو یاد کریے بہت بڑی خوبی ہے یہ بہت بڑی خصلت اور بہت بڑی یعنی فضیلت کی بات ہی ہے کہ اللہ رب العامین کسی کو یاد کرے بڑی فضیلت کی بات ہی ہے جی یعنی ایک انسان تو بادشاہ کو یاد کرتا ہے لیکن بادشاہ اسے یاد کرے اس کا نام لے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے اس اللہ رب العالمین وہ اللہ رب العالمین اس بندے کو بہترین جماعت کے ساتھ بہترین لوگوں کے ساتھ یاد کرتا ہے تو کتنی بڑی فضیت کی بات ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس طریقے سے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سبق الفردون مفر سبقت لے گئے لوگوں نے کہا کہ مفردون کون ہے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا کہ اداک اللہ کے و اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں یہ سبقت لے گئے یعنی جنت میں جانے میں سبقت نیک اعمال کی طرف سبقت بھلائیوں کی طرف سبقت خیر کی طرف سبقت تمام نیک چیزوں کی طرف سبقت لے گئے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں انہیں حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ماتے اللہ اخبر کم بخیر عمالکم. کیا میں تمہیں تمہارے امال میں سب سے بہتر عمل کے بارے میں نہ بتاؤں ازکا ملک کم اور تمہارے مالک کے پاس سب سے پاکیزہ عمل کیا میں تمہیں نہ بتاؤں درجاتی کم اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلندی کا ذریعہ بننے والا عمل کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں آلو بھلائی رسول اللہ لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا ذکر آپ نے کیا فرمایا خیر الکم وہ خیر من انفاق دہ بلف دہ اور وہ عمل تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہو وہ خیر القم من تلقم اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تمہاری اپنے دشمن سے ملاقات ہو فتحم تم ان کی گردنوں کو مارو وعدرب ربو آنا اور وہ تمہاری گردنوں کو مارے یعنی اتنا بہتر عمل اس سے بھی زیادہ میں تمہیں بہتر عمل نہ بتاؤں اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے سے زیادہ اور اس طریقے سے تمہارے درجات میں بلندی کا ذریعہ بننے والا عمل اور اللہ تعالی کی یہاں بلا ہی پاکیزہ عمل اور بہترین عمل کیا میں تمہیں نہ بتاؤں قالوا بلا یا رسول اللہ لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے خلا کہ ذکر اللہ اللہ تعالی کا ذکر کرنا یہ سورن ترمیزی قیدیش ہے اس طریقے سے مساشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم الرمایہ سے بخاری کی روایت ہے کہ مثر الدیت کو رب ہو اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے رب کا ذکر کرتا ہے وہ لدی اللہ کو رب ہو اور اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مث مثر حی الم زندہ اور مردے کی مثال ہے وہ کس کی مثال ہے زندہ اور مردے کی مثال ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے انسان زندہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ گویا کہ انسان زندہ نہیں ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں ان میں یہ ہے کہ محسو البیۃ الدی عز اللہ فی وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ولبیت الدی الز کر اللہ حافی اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا مثل و والمیت کیسے زندہ اور مردے کی مانند ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ گھر زندہ ہے زندہ, زندہ لوگ اس میں رہتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر مردہ ہے اس میں مردہ لوگ رہتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر کرنا یہ زندگی ہے اور اللہ کو یاد نہ کرنا یہ کیا ہے یہ انسان کے لیے موت ہے اس لیے معامل تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی مثال انسان کے لیے یا دل کے لیے ایسی ہے جیسے پانی مچھلی کے لیے بغیر پانی کے مچھلی کا وجود نہیں ہو سکتا پانی طلب کر کے مر مچھلی طلب کر کے مر جائے گی بغیر پانی کے ایسے ہی دل کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے اگر انسان دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تر تازہ رکھنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہر ملامین کا ذکر کرے تو یہاں ذکر کی فضلت بتائی گئی کہ انسان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معمور ہونی چاہیے اور صرف زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو بلکہ دل سے اخلاص کے ساتھ صرف زبان سے رٹ لینا کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان دل سے اور اخلاص کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ یہ عبادت نہیں انجام دیتا کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے اور ذکر جو ہے ادائیگی کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ذکر ہے جو کسی جگہ کے ساتھ مقید ہے یا وقت کے ساتھ مقید ہے یا حالت کے ساتھ مقید ہے تو ایسی صورت میں اس وقت کی جو دعائیں ہیں انہیں دعاؤں کو انسان وہاں پڑھے گا مثال کے طور پر نماز کے بعد کے اذکار ہیں رکو کی حالت میں انسان دعا کرتا ہے سجدے کی حالت میں انسان دعا کرتا ہے تہیات تشود بیٹھنے کی حالت میں انسان دعا کرتا ہے بازار میں داخل ہوتے وقت انسان دعا کرتا ہے اور ایسے ہی مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد سے نکلتے وقت یہ جو ازکار ہی مقید ہیں وقت کے ساتھ حالت کے ساتھ اور اس طریقے جگہ کے ساتھ تو وہاں پر جو اذکار ہمارے نبی سے آئے ہوئے ہیں آدمی ان اذکار کو وہاں پر پڑھے گا سجدے میں سبحان نبی اللہ عالی پڑھے گا اور سجدے کی دعائیں آتی ہیں وہ پڑھے گا وہاں وہ جا کر کے درو شریف نہیں پڑھے گا یا اس طریقے سے وہاں پر جا کر کے آیت الکرسی نہیں پڑھے گا وہ یا سور بقرہ کی آخری دونوں آیتیں نہیں پڑھے گا اگرچہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے تو سجدے کی جو دو دعائیں آتی ہیں سجدے کی حالت میں وہی دعائیں انسان وہاں پڑھے گا تو جو دعائیں جہاں کے لیے خاص ہیں ان کو وہاں انسان پڑھے گا اور کچھ ازکار ایسے جو عام ہیں انسان انہیں کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتا ہے اور وہاں حدیش کے اندر وہی بات بتائی گئی ہے جیسے لاہن لا اللہ سبحان, اللہ سبحان اللہ یہ ساری دعائیں یہ ہیں یا اس طریقے سے لاہد لہم الحمد احمد قدیر بہت ساری دعائیں ہیں جو عام ہے جن کا کوئی وقت نہیں ہے تو انسان چلتے پھرتے ان دعاؤں کو پڑھتا رہے اس پر عمل کرتا رہے اور یہ کرتا رہتا ہے ان شاء اللہ گویا کی اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رہتی ہے اللہ کے ذکر سے ترو تازہ مطلب یہ نہیں کہ انسان پوری رات اور پورا دن ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے مطلب یہ ہے کہ اپنے زندگی کا یا دن کا اکثر حشہ اللہ کے ذکر میں وہ گزارتا ہے مثال کے طور پر صبح و شام کی دعا پڑتا ہے ہمام جاتا دعا پڑتا نکلتے ہوئے دعا پڑتا ہے کھانا کھاتے وقت دعا پڑتا ہے بسم اللہ کھانا کہ کھاتا ہے کھانے کے بعد کی دعا پڑتا ہے وضو کرتا ہے بسم اللہ سے وضو شروع کرتا ہے وضو کے بعد دعا پڑتا ہے یا گھر سے نکلتا ہے دعا پڑتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے مسجد سے نکلتا ہے دعا پڑھ لیتا ہے بازار میں گیا وہاں پر دعا اس نے پڑھ لی اور صبح و شام کی دعائیں پڑھتا ہے سوتے وقت وہ دعا پڑتا ہے سونے کی جو دعائیں آتی ہیں تو یہ گویا کہ ہمیشہ وہ اللہ رب العامن کا ذکر کرتا رہتا ہے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہ مراد ہے یہاں پر نہیں یعنی کہ انسان چوبیس گھنٹے اللہ ہی کے ذکر کے اندر لگا رہے تو ذکر ادائیگی کے لحاظ سے دو طرح کے ایک تو مقید جو کسی وقت کے ساتھ خاص ہیں تو اس وقت جو دعائیں آتی ہیں اسکار آتے ہیں آدمی اس وقت میں انہیں اسکار کو پڑھے گا اور کچھ عام ہیں تو انسان انہیں جہاں چاہے وہاں پڑھ سکتا ہے چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے قیام کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں یہ سب کے سب عام ذکر ہے اور ذکر مانے کے لحاظ سے بھی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک عام ذکر ہے ایک عام ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو عبادت کی تمام قسموں کو شامل ہوتا ہے عبادت کی تمام قسمیں بلکہ پورا دین یہ ذکر ہے عبادات میں توحید نماز روزہ زکوات حج قربانی صدقات و خیرات نیک اعمال یہ تمام کے تمام ذکر ہیں کوئی ان کو ذکر کہا گیا ہے اس لیے ذکر کہا گیا کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تبھی اللہ رب العالمین کے حکم پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تبھی جا کر کے اس نے کیا یہ اللہ حرب نماز کو ذکر کرار دیا کہا خطب جمعہ کا سننا یہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ جمع اولا ذکر اللہ <تصفح> اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اللہ کے کی ذکر کیا یہاں پر خطبہ سننا جا کر کے وہاں پر جو ہے نماز پڑھنا جمعے کی نماز پڑھنا سنتوں کو پڑھنا یا جمعہ کے خطبے سے پہلے جو سنتیں آتی ہیں عام نوافر ان کا پڑھنا جمعہ کے بعد کی جو سنتیں ان کا پڑھنا خطبے کا سننا یہ تمام چیزیں یہاں ذکر ہیں قرآن کی تلاوت کرنا ذکر ہے یہ تو بہت بڑا ذکر ہے قرآن پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ایسے ہی توحید یہ سب سے بڑا ذکر ہے کہ انسان توحید کو اپنائے حیدانیت اس کے دل کے اندر ہو اللہ تعالیٰ کی خالص سے بات کرے تو نماز بھی ذکر ہے پورا دین ذکر ہے اللہ اور مت ان نہر الز اللہ ذکر وہ ان لہو الحاف ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں یہاں پر ذکر سے مراد پورا دین ہے یہاں ذکر سے مراد پورا دین ہے جو دین اللہ ہر غلامی پہ نبی کو دیا جو شریعت اللہ ہر غلامی پہ نبی کی دی وہ ساری شریعت یہاں پر مراد ہے پورا ذکر مراد صرف قرآن مراد نہیں ہے اللہ نے ذکر کو دین اور شریعت کو قرآن و سنت کے اندر محفوظ کر دیا لہذا قرآن بھی ذکر ہے اللہ کے سر سن کی سنتیں اور آپ کی حدیثیں بھی ذکر ہیں سب کے سب ذکر ہیں کیونکہ انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا اللہ کو یاد کر کے جب وہ صدقہ تو خیرات کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے جزر کی امید ہوتی ہے اللہ کو یاد کرتا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے صدقہ تو خیرات کرتا وہ نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ وہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زکات دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نیکی کرتا ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے سے لوگوں کو روکتا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہذا یہ سب کے سب ذکر ہیں پورا دین اللہ ہر کا ذکر ہے تو ایک عام ذکر ہے قرآن پڑھنا اللہ کی حمد بیان کرنا دعا کرنا تشریح کرنا یہ سب کے سب سارے کے سارے چیزیں ذکر کے اندر شامل اور داخل ہے اور ایک ذکر کیا ہوتا ہے ایک ذکر خاص ہوتا ہے وہ ذکر جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سابت شدہ آذکار ہیں ان کو وہ خاص ذکر کہا جاتا ہے جیسے کچھ دعائیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں تو یہ سب کے سب کیا ہے یہ خاص ذکر ہیں انسان ان دعاؤں کو پڑھے اور ان کا ورد کرے اور صرف زبان سے نہ پڑھے بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اخلاص کے ساتھ پڑھے ورنہ ڈٹ کر کے اگر پڑھتا ہے اخلاص نہیں ہے حضور قلب نہیں ہے تو پھر زبان سے رٹ کر کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو انسان کو اس لیے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ عبامین تو ہمیں ذکر کرنے والی زبان دے یعنی جی زبان سے اللہ عبام کا ذکر کرے کیونکہ انسان سب سے زیادہ عبادات اور نیک عمل زبان ہی کے ذریعے سے کرتا ہے اور زبان ہی کے ذریعے سے انسان گناہ بھی زیادہ کرتا ہے اللہ کے سل کے اکثر ہے ابانی آدم فر نشان یہ حسن درجے کی حدیث ہے کہ بنو آدم کے اکثر گنا زبان کیسے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا انسان سب زبان سے کرتا ہے نیک مال دیکھ لیجئے انسان کلمہ پڑھتا ہے ذکر وزگار کرتا ہے اور انسان پران کی تلاوت کرتا ہے صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہے نماز کے اندر ذکر و پڑھتا ہے اور دیگر چیزیں یہ سب کے سب زبان سے انسان کرتا ہے تو انسان جو ہے زیادہ تر گناہ اپنی زبان سے کرتا ہے ایسی زیادہ تر نیکی انسان کی زبان سے ہوتی ہے انسان اذان دیتا ہے انسان اقامت کہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے کلم توحید کا اقرار کو پڑھتا ہے یہ ساری چیزیں انسان زبان سے کرتا ہے اسے جب تک انسان زبان سے اقرار نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہوگا مسلمان ہونے کے لیے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے جو تعریف کی جاتی ہے ایمان کی تو زبان سے جہاں زیادہ گناہ ہوتے ہیں وہیں زبان سے زیادہ انسان نیک عمل بھی کرتا ہے تو زبان بہت اہم چیز ہے ہمارے جسم کے اندر یہ اللہ رب العامن کی طرف سے امانت بھی ہے اور اللہ رب الامن کی طرف سے نعمت بھی ہے لہذا اس زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے انسان کو ہمیشہ تر تازہ رکھنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے انسان اپنی زبان میں دعا کرے اسے عربی نہیں آتی مان لیجیے اپنی زبان میں دعا کرے وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کی جو بھی زبان ہو تمام زبانوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے لہذا جس زبان میں بھی انسان کو آتا ہے اس میں انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر انہیں جس چیز کی وصیت فرمائی تھی وہ ذکر کی وصیت فرمائی کہ تم کثرت سے اللہ حرب کا ذکر کرو تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے سر کی وصیت پر ہم عمل کریں حضور قلب کے ساتھ کثرت سے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے ذکر کرنے کے لیے عام ذکر کے لیے آپ کو پاکی کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے جو ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے اور جس حالت میں بھی آپ ہیں اس حالت میں اللہ کا ذکر آپ کر سکتے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نا اس کو اللہ اللہ کل حیا نہیں آپ ہمیشہ اللہ ابامین کا جو ہے ذکر کرتے تھے تو ذکر کبھی بھی انسان کر سکتا ہے کبھی بھی کر سکتا ہے اللہ ہر بلامین کا ذکر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں آپ زبان سے دعائیں کرتے رہیے اللہ کو یاد کرتے رہیے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سیات کو یاد کرتے رہیے تو اس کے لیے آپ کے لیے غسل کی وضو کی تہارت کی پاکی کی قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہو اس کی کوئی آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے آپ کا منہ جدھر بھی ہو اس طریقے اس طرف رخ کرتے ہوئے اللہ حربین کو آپ یاد کر سکتے ہیں اللہ رب العامین کا آپ ذکر کر سکتے ہیں تو بڑی اہم وصیت تھی جو حدیث کے دراب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہماری زبان کو اپنے ذکر سے آباد رکھے عامی رب العالمین و جزاک اللہ خیر وہ صلی اللہ علیہ وحمد و صحاب اجمعین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ